ونٹر از اپروچنگ اکروس ٹو گلوس مرکز لاہور پنجاب بالخصوص لاہور میں اسموگ آلودہ دھند نمودار ہو رہی ہے اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایٹس اسے کہا جاتا ہے تھک اسماک دو لفظوں سے مل کر بنا ہے اسموک or fog dhuan aur dhund the ramifications are breathing problems eye irritation and reduced visibility on road اسماک کی وجہ سے سانس کے مسائل آنکھوں میں جلن اور سڑک پر تا حد نگاہ کا متاثر ہونا شامل ہے یہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ انسانی صحت کے لیے مزرے صحت گیسز جن میں نائٹروجن آکسائیڈ، کاربن مونوکسائڈ سلفر ڈائی آکسائڈ اور دوسرے ایروسول شامل ہیں یہ گیسز لوور ایٹموسفیئر یعنی ہوا کے نچلے حصے میں معلق ہو جاتی ہیں یہ اور پھر ان میں پانی کے بخارات مل جاتے ہیں اور یہ سارا گندا مواد گیس اور پانی سے ملا ہوا یہ نیچے جمع ہو جاتا ہے یہ ٹریپ ہو گیا پھنس گیا اور یوں ایک چین ریئکشن شروع ہو جاتا ہے جو کہ اسموگ کو کریئٹ کرتا ہے اور انسانی صحت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے ڈبلو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس ساٹھ سے ستر ہونا چاہیے ہوا کے اندر پیورٹی کا یہ ایک انڈیکس پیمانہ ہے یہ سیف لمٹ ہے لیکن سن دو ہزار سترہ میں بعض شہروں کے اندر یہ نو سو ننانوے تک چلا گیا ہے بہت دیر تک ٹریفک جیم رہنا انڈسٹری میں ایندھن کا جلنا اس سے ہَا میں دھوئے کی مقدار بڑھ جاتی ہے انوائرمنٹل اسپیشلسٹ کے مطابق سردیوں میں آلودگی کی शरा زیادہ ہوتی ہے اور اسک میں ای این ٹی یعنی ناک کان گلے کے جو ماہرین ڈاکٹر ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار اپنے ناک اور को کو कर کر رکھے امیر علیہ سنت دامد برکاتم لالیہ بھی ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ ہیلمٹ کا استعمال کیا جائے آنکھیں بھی کور ہو جاتی ہیں ہاتھوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں غیر ضروری سفر ان نیسری ٹریولنگ نہ کریں شاہراہوں پر فاگ لائٹس کا استعمال کریں اللہ رب العزت اپنے نیک پندوں کے صدقے پیارے وطن پاکستان کو قدرتی آفات سے بچائے